ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ عجیب عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے جن کی نہ دین کے کسی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ دنیا ہی کے کسی معاملے میں مثلاً ایک موقع پر ایک صاحب بھرے بجمے میں آپ سے پوچھ بیٹھے کہ میرا اصلی باپ کون ہے اسی طرح بعض لوگ احکام شرح میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے تھے اور خواہ مخواب پوچھ پوچھ کر ایسی چیزوں کا تعین کرانا چاہتے تھے جنہیں شعر نے مسلحتاً غیر معین رکھا مثلاً قرآن میں مجملن یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہر سال فرض کیا گیا آپ نے کچھ جواب نہ دیا انہوں نے پھر پوچھا آپ پھر خاموش ہو گئے تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پائے پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے ایسے ہی لایانی اور غیر ضروری سوالات سے اس آیت پہ منع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سوال سے اور خواہ مخواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے چنانچہ حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے پاس نہ پھٹکو کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو لہذا ان کی کھوج نہ لگاؤ ان دونوں حدیثوں میں ایک اہم حقیقت پر متنوع کیا گیا ہے جن امور کو شارع نے مجبلاً بیان کیا ہے اور ان کی تفصیل نہیں بتائی یا جو احکام برسبیل اجمال دیے گئے ہیں اور مقدار یا تعداد یا دوسرے تعینات کا ذکر نہیں کیا ہے ان میں اجمال اور عدم تفصیل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شارے سے بھول ہو گئی ہو معذلہ تفصیلات بتانی چاہیے تھی مگر نہ بتائیں بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شارے ان امور کی تفصیلات کو محدود نہیں کرنا چاہتا اور احکام میں لوگوں کے لیے وسعت رکھنا چاہتا ہے اب جو شخص خامخا سوال پر سوال نکال کر تفصیلات اور تعینات اور تقیدات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر شعر کے کلام سے یہ چیزیں کسی طرح نہیں نکلتی تو قیاس سے استمبا سے کسی نہ کسی طرح مجمل کو مفصل مطلق کو مقید غیر معین کو معین بنا کر ہی چھوڑتا ہے وہ درحقیقت مسلمانوں کو بڑے خطرے میں ڈالتا ہے اس لیے کہ ماں باد امور میں جتنی تفصیلات زیادہ ہوں گی ایمان لانے والے کے لیے اتنی ہی زیادہ الجھن کے مواقع بڑھیں گے اور احکام میں جتنی قیود زیادہ ہوں گی پیروی کرنے والے کے لیے خلاف ورزی احکام کے امکانات بھی اسی قدر زیادہ ہوں گے سألها قوم من قبلكم ثم بها تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے یعنی پہلے انہوں نے خود ہی عقائد و احکام میں مشغافیاں کی اور ایک, ایک چیز کے متعلق سوال کر کر کے تفصیلات اور قیود کا ایک جال اپنے لیے تیار کرایا پھر خود ہی اس میں الجھ کر اعتقادی گنگائیوں اور عملی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے اس گروہ سے مراد یہودی ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات کے باوجود مسلمانوں نے کوئی کثر نہیں اٹھا رکھی ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون اللہ نے نہ کوئی بہیرا مقرر کیا ہے نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام جس طرح ہمارے ملک میں گائے بیل اور بکرے خدا کے نام پر یا کسی بت یا قبر یا دیوتا یا پیر کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ان سے کوئی خدمت لینا یا انہیں ذبح کرنا یا کسی طور پر ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے اسی طرح زبان جاہلیت میں اہل عرب بھی مختلف طریقوں سے جانوروں کو پن کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان طریقوں سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے الگ الگ نام رکھتے تھے بہرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہوا ہو اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا نہ اس کا دودھ پیا جاتا نہ اسے ذبح کیا جاتا نہ اس کا اون اتارا جاتا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 اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا نام وسیلہ تھا ہام اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا نید اگر کسی اونٹ کے نطفے سے دس بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی ہے۔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 منو لو س کم لکم ادہ تم اللہ مر جم جمیا نبی عکوم تم تے لوگ جومان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اگر تم خود راہ راست پر ہو یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے اور فلاں کے امال میں کیا برائی ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے اسے فکر اپنے خیالات کی اپنے اخلاق اور اعمال کی ہونی چاہیے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو اگر آدمی خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کر رہا ہے اور راست روی اور راست بازی کے مقتضیات پورے کر رہا ہے جن میں لازمند امر بالمعروف و نہیں ان بھی شامل ہے تو یقیناً کسی شخص کی گمراہی و کجر بھی اس کے لئے نقصان دے نہیں ہو سکتی اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے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 اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانَ بِاللَّهِ إِن ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ اللَّهِ إِذَا لَّمِنَ <الْآفِمِينَ> اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیع کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب اد لاگنی گواہ بنائے جائیں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 اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں یعنی دیندار راست باز اور قابل اعتماد مسلمان غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم کو شاہد بنانا صرف اس حالت میں درست ہے جبکہ کوئی مسلمان گواہ بننے کے لیے میسر نہ آ سکے سیرو ان میں شہ اس میں خرانی کوں میں فَخُرَّانِ يَقُومانَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَنَّ حَقَّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا